www.tasakoran.com <تصفيق> <تصفيق> الحمدللہ وکفا و <وصلاح> سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا السماواد ول ارز منها جب یا اشفک نا ولح انسان وقول اللہ تعالافی مقام آخر الفلام را کتاب لات العزيز الحميد وقال اللہ تالافی مقام آخر ندل ن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلی علی سیدنا محمد شمدیم ولی سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام یہ کتاب ہدایت ہے انسانیت کے لیے دستور حیات ہے منشور حیات ہے ضابط حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتارا لتخری مِنَ الظُّلُمَاتِ المات النور اے محبوب آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب کار مزلت میں پڑے ہوئوں کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب بھولے بھٹکوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے آپ نے دنیا میں لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا وہ جہاں کہیں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے اللہ تعالی چاد فرماتے ہیں ازاقر القرآن فست میں او لہو و انستو جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسا دی جائیں یہ رحمتوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت دینے کے لیے اسے بھیجا اس لیے فرمایا گیا ان اللہ یرفع بحاظل کتابیں اقواما اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے وہ ادا <آخرين> اور بہی اور جب پھر اس سے ٹکراتا ہے وہ دنیا میں پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کا کلام اس کا دیکھنا بھی عبادت اس کا پڑھنا بھی عبادت پڑھانا بھی عبادت سننا بھی عبادت سنانا بھی عبادت سمجھنا بھی عبادت سمجھانا بھی عبادت اور جس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عظما عطا فرمائی قرآن بھی نعمت اور صاحب قرآن بھی نعمت ہم اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے چنانچہ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ سیرت مستعفی بھی ہے یہ اللہ رب العزت کا پیغام بھی ہے اور سیرت مستعفی بھی ہے چنانچہ اگر قرآن قال ہے تو صاحب قرآن حال ہیں اگر یہ نقوش ہیں تو صاحب قرآن اعمال ہیں اگر یہ علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہیں یہ اجمال ہے نبی علیہ السلام تفصیل ہیں یہ متن ہے نبی علیہ السلام تشریح ہیں یہ ذکر ہے نبی علیہ السلام مذکر ہیں یہ نصیحت ہے نبی علیہ السلام ناس ہیں یہ واد ہے نبی علیہ السلام واعد ہیں یہ ہدایت ہے تو نبی علیہ ہادی ہیں یہ رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین عالمین ہے اگر یہ نور ہے تو نبی علیہ السلام سے راجم منیرا ہے اس لیے سعید عاشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ اسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے فرمایا کان خلقہ وقہ خلق کہ نبی علیہ اللاط اسلام کے اخلاق تو قرآن کا عملی نمونہ تھے اور صحاوتان فرماتے تھے کہ جب ہم نبی اسلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ انح بر قطم کہ جیسے کھلا ہوا قرآن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس لیے حضرت کاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک عجیب بات کہی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں وہ نبی علیہ الصلاط السلام کی کسی نہ کسی انداز سے منقبت بن جاتی ہیں ذات و صفات کی آیات اعمال نبی تکوین کی آیات استدلال نبی توجہ اللہ کی آیات خلوت نبی تربیت خلق کی آیات جلوت نبی مہر کی آیات جمال نبی قہر کی آیات جلال نبی تجلیات جلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی ابتغائے وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی احوال محشر کی آیات محاسبہ نبی نفی غیر کی آیات فنائیت نبی اسبات حق کی آیات بقائیت نبی نعیم جنت کی آیات شوق نبی اور عذاب جہنم کی آیات خوف نبی انعام کی آیات ان سے نبوی انتقام کی آیات خود نبوی چناتے پورا قرآن اگر کلام اللہ ہے تو دوسرے الفاظ میں سیرت رسول اللہ ہے نبی علیہ اصلاط اسلام اللہ کا یہ پیغام دنیا میں لے کر آئے اتر کر ہی را سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کی میاساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اس قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس میں انقلاب پیدا فرما دیا تھا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ نبی علیہ اصلاط اسلام کے پاس جب کوئی بھی کافر آتا تھا نویل اسلام اس کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے اور پھر قرآن سینوں میں اثر کرتا تھا کافر لوگ پہلے سے ہی کہتے تھے انہ اہروئی یہ کوئی جادو ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے اور واقعی قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا جادو ہو جاتا ہے دیکھیے دریاؤں کے راستے کبھی کس نے بنائے دریا اپنے راستے خود بنایا کرتے ہیں یہ قرآن مجید رحمت الہی کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے رستے خود بنا لیا کرتا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ مناسبت پیدا کیجیے پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں اس کو پڑھیے اس کو سمجھیے عجیب بات ہے کہ آج مخلوق کا کلام سن کے ہم پہ اثر ہوتا ہے کسی کے لکھے ہوئے اشعار سن لیے تو آنکھوں سے آنسو اور اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ٹرس مس نہیں ہوتے احساس نہیں ہوتا آخر اس کی کیا وجہ ہمارے مشائق نے اس کی وجہ بتائی وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنا مخلوق کا تعلق زیادہ ہوگا تو مخلوق کے کلام کا اتنا زیادہ اثر ہوگا اگر اللہ کا تعلق غالب ہوگا تو پھر قرآن کا اثر بھی اس کے اوپر غالب ہوگا صاحب اللہ عنہم قرآن مجید سنتے تھے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اللہ کے قرآن نے گواہی دی ویزا سمے ان ضلع رسول ترا نہ دیکھا قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. اللہ کے کلام اللہ کا کلام ان کے دلوں کو گدگدا دیتا تھا جیسے جسم میں کسی حصے میں گدگی کریں تو کیا مزہ آتا ہے تو اگر دلوں کو کوئی چیز گدگائے تو کیا مزہ آتا ہوگا اس لیے جب وہ قرآن مجید سنتے تھے تو ان کا جیت آتا تھا کہ اب ہمیں کوئی بندہ انٹرپٹ کرنے والا نہ ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک صاحب ہی اپنے گھر کے اندر تحجد پڑھ رہے ہیں چھوٹا سا سین ہے بچہ بھی چارپائی پر لیٹا ہے گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے طبیعت مچل رہی ہے جی چاہتا ہے کہ ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھوں جہر سے پڑھوں جب قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی بدکنے لگ جاتا ہے تو پھر آہستہ پڑھتے ہیں پھر طبیعت میں چلتی ہے پھر بلند پڑھتے ہیں ب اسی میں رات گزر گئی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے شہری کے وقت تو انہوں نے کچھ روشنیاں اپنے سے دور آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ روشنیاں کیسی صبح اٹھے نبی علیہ صاحب اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں نے کچھ روشنیوں کو اپنے سے دور آسمان کی طرف جاتے دیکھا تو نبی رسلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے فرشتے سے جو آسمان سے تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر آئے تھے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی لطف اور مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ سعادت انسان کو نصیب ہوئی اللہ کے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب ہے باقی فرشتے قرآن سن تو سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے اب ایک بندہ اگر کوئی کام خود نہ کر سکتا ہو مگر اچھا لگے تو دوسرے بندے کو کرتا دیکھے تو محبت سے دیکھتا ہے تو جب کوئی بھی کاری اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا دیتے ہیں کیا نور نکلتا ہوگا اس قاری کے منہ سے امام عاصم رحمت اللہ علیہ کرت کے امام ہے ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی ایک شاگر نے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی خاص چیز منہ میں رکھتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے فرمان لگے میں تو کوئی چیز منہ میں نہیں رکھتا حضرت اتنی خوشبو آخر کیسے آتی ہے فرمانے لگے کہ میں چونکہ سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلاط و اسلام کا دیدار نصیب ہوا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آصم تو اللہ کا قرآن اتنی محبت کے ساتھ پڑتا ہے لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں جب سے نبی علیہ اسلام نے بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگے عزیز طلبا اس قرآن کی عظمت کو سمجھیے آپ خوش نصیبیں کہ اللہ حرب العزت نے یہ نعمت عزما آپ کے سینے میں عطا فرما دی یہ بڑی نعمت ملی ہے دیکھو دنیا کی ڈگریاں لوگ پاتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے کوئی وکیل ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے جیسے ہی موت آئی نہ انجینئرنگ رہی نہ ڈاکٹری رہی نہ کوئی ڈگری رہی سب ختم کسی کے پاس بڑا عہدہ تھا کوئی وزیر تھا کوئی صدر تھا کچھ اور تھا جیسے ہی روح نکلی سب عہدے ختم ہو گئے یہ سب فانی چیزیں ہیں لیکن حافظ قرآن اللہ کی شان دیکھیے دنیا میں بھی حافظ قرآن اللہ کے سامنے پہنچے گا قیامت میں بھی حافظ قرآن بنا کر کھڑا کیا جائے گا کیا نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمانی اور قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا جس نے اسے پڑا ہوگا نا محبت شوق کے ساتھ شفات کرے گا بلکہ اللہ تعالی حافظ قرآن کا اکرام فرمائیں گے اور اس کو جنت کے دس فری ویزے عطا فرمائیں گے یہ زبان ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے نا آپ لوگوں کو جنت کے فری ویزے دس مل گئے لو بھئی جس کو چاہو لے جاؤ جنت میں کیا شان ہوگی ان حفاظ کی حافظ کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اگر سورج کسی گھر میں آئے تو جتنی روشنی اس گھر میں ہوگی تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو پھر حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی اس دن احساس ہوگا مگر یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو فری ویزے دس ملیں گے یہ کن لوگوں کو ملیں گے کون اس کے اہل ہوں گے وہ اپن ماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ قرآن مجید یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے عزیز واقف رشتہ داروں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ جو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اس بچے کو شاباش دیتے ہیں انکریج کرتے ہیں مورل سپورٹ دیتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو ہیلپ کرتے ہیں اس کی ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہوتے وہ بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کوئی کہتا ہے کیا کہ ملہ بن رہے ہو اس سے تو بہتر تھا تم گرائمر سکول میں چلے جاتے اس کے تو بہتر تھا کہ تم بیکن ہاؤس سکول میں جا کے پڑھتے وہ ان بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ اس کام کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے مخالفت کرتے ہیں بچے کی ہمت کو پست کرتے ہیں چنانچہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں دو گروپ ہو گئے علماء نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس کے حافظ بننے کی مخالفت کی تھی یا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا یہ وہ لوگ جو قیامت کے دن پری کوالیفیکیشن کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیں گے یہ ان ویزوں کے اہل نہیں بن سکیں اس لیے جب بھی کسی حافظ قرآن کو آپ دیکھیں جو بن رہا ہے یا بن چکا ہے خوب خوشی کا اظہار کریں اور اس کی ہمت بدائیں اس کو دعائیں دیں اس کے سر شفقت کا ہاتھ رکھیں تاکہ وہ بچہ دل کے اندر اپنے جرت کو بڑھائے کہ ہاں مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے اس کام کو کرنے سے بچے کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے لیے قیامت کے دن اس کی شفاعت کا اہل بننا بھی آسان ہو جائے گا یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا آسان فرما دیا چنانچہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو اتنے بڑے سائز کی ہو اور پوری کی پوری قرآن کے حافظ دنیا میں ملتے ہو آخر اور مذاہب بھی تو ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں مگر کسی کتاب کا حافظ دنیا میں نہیں مل سکتا اگر ملے گا تو قرآن کا حافظ ملے گا یہ اس لیے کہ اللہ حرب الزت نے اس کا حفظ کرنا آسان فرما دیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظ اس قرآن کو ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں اب اس کی مثال سن لیجئے کہ جب کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے تو وہ خود جا کر تو سرحدوں پہ پیرا نہیں دے سکتا تو اس کام کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے جس میں صحت مند عقل مند تعلیم یافتہ نوجوان بھرتی کرتا ہے ان کی تنخواہیں اچھی ان کی وردی بڑی خوبصورت ان کا اسٹیٹس بڑا اعلی ہوتا ہے اور ان کے ذمہ لگاتا ہے کہ آپ نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اب اگر کسی فوجی کی کوئی بےزتی کرے تو یہ نہیں جی کہ اس نے اکرم کی بےزتی کی ہے یا اسلم کی جس کا نام ہو فرض کرو کوئی بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک فوجی کی بےزتی کی تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے اسی طرح جو بچے قرآن مجید کے حافظ بن گئے یہ اللہ رب العزت کے دین کے فوجی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت قرآن کے لیے چن لیا ہے حافظ عالم جن کے پاس کتاب کا علم ہو کتاب کو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاد فرماتے ہیں سنیے قرآن عظیم شان سما اور کتاب من عبادنا پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس آلہ کام کے لئے چن لیا ہے یہ خوش نصیب لوگ ہیں چناتی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے انعام ہیں یہ خوش نصیبی ہے بچوں کی بھی اور ان بچوں کے والدین کی بھی دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت ایک عجیب موجودہ ہے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں چنانچہ اگر کوئی حافظ بیٹھا ہو تو کتنا بڑا عالم بھی تلاوت کرتے ہوئے یا علمون تا علمون کی غلطی کر جائے تو یہ فوراً بتائیں گے کہ فتقون لفظ ہے یا وتکون لفظ ہے صحیح لفظ کیا ہے تو الفاظ قرآن کی حفاظت حفاظ کی جماعت کرتی ہے پھر جو حروف قرآن ہیں ان کی حفاظت کرا کی جماعت کرتی ہے مثال کے طور پر آپ نے سا ادا کیا یا سین ادا کیا اس حرف کو مخرج سے صفات کے ساتھ کیسے ادا ہونا چاہیے تھا یہ کاری بتائیں گے تو کرا کس کے محافظ ہوئے حروپ قرآن کے محافظ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ تلاوت کرے تو وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ تم تمہاری زبان سے سین کا لفظ نہیں ادا ہو رہا اس میں سی ٹی کی آواز ہونی چاہیے تب سین صحیح ادا ہوگا اس میں نرمی نہیں ہوتی سختی ہوتی ہے وہ صفات بھی بتائیں گے کہ ان صفات کے ساتھ اس مخرج سے لفظ نکلنا چاہیے چنانچہ وہ حروف کے محافظ ہیں کوئی بندہ ان کے سامنے تلاوت کرے اور حرف کو صحیح ادا نہ کرے تو وہ فوراً بتا دیں گے یہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا چنا ہم نے دیکھا ایک مرتبہ نیو یارک یونیورسٹی میں بچوں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی پاکستان کا ایک بچہ وہ بھی نماز پڑھنے جاتا تھا مگر اس نے کسی اچھے قاری سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا تھا اب اللہ کی شعان کے وہاں ایک دوست تھے اسٹوڈنٹ تھے جو مصر کے تھے وہ بھی پڑھنے آ جاتے نماز ایک دن انہوں نے امامت شروع کر دی اچھا کئی مرتبہ زبان اگر عربی ہونا تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی ذرا بدل جاتی ہے جیسے بعض عربوں میں جیم کو کسی اور انداز سے وہ بولتے ہیں مثلا جدہ کو گدہ بولیں گے قہوہ کو گاوا بولیں گے ہم نے بھی ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو وہ کہہ رہا تھا اللہ انی اصل اکل گنا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے اللہ نے اس کو گنا پکڑا دیا تو اللہ کی شان کہ وہ نوجوان چونکہ یعنی جیم کو صحیح ادا نہیں کرتا تھا عام زبان میں تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور پڑھا وضوحا وزا سگا تو سجا کے لفظ کو سگا پڑھ دیا اب وہاں پر وہ جو بچہ تھا جس نے کسی کاری کی صحبت میں وقت گزارا تھا اس نے نماز کے بعد کہا کہ جی آپ نے یہ لفظ صحیح نہیں پڑھا اس نے کہا نہیں ہم تو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں چنانچہ یہ بات علماء تک پہنچی اور علماء نے مستقل وہاں پر ایک کاری صاحب کو امامت کے لیے منتخب کیا ایک بچہ جس نے کاری کے پاس چند دن گزارے تھے وہ بھی قرآن مجید کے حروف کی صحیح ادائیگی کا, کا جو ہے کی وجہ بن گیا اور اللہ نے اس کی وجہ سے صحیح کاری کو وہاں پہنچا دیا تو اگر قرآ کہیں ہوں گے نا تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ بھئی یہ لفظ صحیح نہیں ہوا تو حفاظ کس کے محافظ الفاظ قرآن کے محافظ اور قرا کس کے محافظ اور علماء معانی قرآن کے محافظ کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا تو علما فوراً نشاندہی کر دیں گے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے جو کلام الہی میں منشا خدا بندی نہیں تلاش کرتے اپنی منشا ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بات کا ثبوت کہاں سے مل سکتا ہے پھر ان کو ذرا مطلب اور طرح کے لینے پڑ جاتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا تو فوراً علمائے حق نشاندہی کریں گے کہ اس بندے نے ان الفاظ کا ترجمہ صحیح نہیں کیا چنانچہ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی کہ بھائی اگر تم قرآن کی صحیح تفہیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصل معانی یہ ہیں کہیں اور تفہیم میں نہ پسے پھرنا تو علماء کرام کس کے محافظ معنی ہے قرآن کے محافظ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں مختلف جماعتیں بنا دیں یہ ایسا ہی ہے جیسے فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے تو بری فوج زمینی راستے سے حفاظت کرتی ہے ہوائی فوج ہوائی راستے سے اور بحری فوج سمندری راستے سے مختلف محاد ہوتے ہیں اسی طرح علماء ہوں مشائق ہوں حفاظوں قراہوں یہ سب کے سب قرآن مجید کے محافظ ہیں حفاظ الفاظ کے محافظ علماء معنی قرآن کے محافظ قراہ حروف قرآن کے محافظ اور مشائق الزام معارف قرآن کے محافظ ہیں قرآن مجید میں جو معرارفت کی باتیں ہیں جنا کے اقدس اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن پڑھیے تو حاشیہ کے اوپر آپ کو مسائل السلوک کے نام سے عجیب معنی ملیں گے عجیب معارف کی باتیں ملیں گی انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ سب نے مل کر قرآن مجید کی حفاظت کر دی لہذا یہ قرآن مجید کے محافظین ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے رتبے اور درجے پانے والے لوگ ہیں جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا یقینی بات ہے کہ یہ مبارکباد کے قابل ہیں انہوں نے ایک بڑا آلہ کام کر لیا انہوں نے ایک نسبت پیدا کر لی اب ان کو چاہیے کہ یہ اس قرآن مجید کی عظمت کا خیال رکھیں یہ نہیں کہ حافظ بن گئے اور اب یہ سکولوں کا رخ کریں گے تو عام لڑکوں کی طرح یہ بھی فطکو فجور میں پڑ جائیں گے نہ نا نہ, نہ. مایا صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا یج ہزا ما امن جاہیلا وفی جو ہی کلام اللہ کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دے حالانکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی برکتیں نعمتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے تو قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ اپنی بات کو میں سمیٹنا شروع کروں سب سے پہلا حق تو یہ ہے ایمان بالقرآن کہ ہم قرآن مجید کے اوپر یہ ایمان رکھیں کہ یہ مقدس کلام ہے مقدس کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے منزل من اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی خود لے لی چنانچہ ارشاد فرمایا انا نہ ذکر و ان لہو لحاف بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں یہ ایسی عجیب کتاب ہے یہ اللہ تعالی کی بولی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کروائی اللہ کا یہ کلام ہے اسی لیے انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پہ اس کی تاثیر ہوتی ہے تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ صاحب اکرام نے پڑھی زندگیاں بدل گئی چنانچہ سینا صدیق کے اکبر آئے تو صدیق بنے عمر لانو آئے تو فاروق بنے عثمان آئے تو ذنع نورین بنے علی لانو آئے تو باب العلم بنے سلمان لانو آئے تو خاندان نبوت کے فرد بنے ابو در آئے تو فقرا کے تاجدار بنے ابو حر لانو آئے تو حافظ الحدیث بنے ابن مسعود آئے تو فقیہ امت بنے ابن عباس لانو آئے تو مفسر قرآن بنے حمزد لانو آئے تو سید الشہداء بنے حضل ال آئے تو غصیل الملائکہ بنے اور بلال لانو آئے تو معزن مسجد نبی بنے یہ وہ کتاب تھی کہ جس جس پر ایمان جب یہ لوگ لے کر آئے تو اس کتاب نے سب کی شان کو بڑھا دیا ان اللہ یارف و بحاد الکتاب اقوام بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں عظمتیں ملتی ہیں چنانچہ سعین عمر لانو کا واقعہ ہے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں جا رہے تھے اور پیچھے فوج بھی تھی تو ایک جگہ سے ٹرن لیتے ہوئے ان کی نظر وادی میں پڑی اور وہ دیکھنے کھڑے ہو گئے دوپہر کا وقت چل چلاتی دھوپ فوج بھی پیچھے کھڑی ہے لوگ پسینے میں شرابور کھڑا نہیں ہوا جاتا کسی نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام لانے سے پہلے میں اس وادی میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تو میرے والد خطاب مجھے کہتے کہ عمر تو بھی کیا اچھی زندگی گزارے گا ارے تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المین بنا دیا ہے تو یہ کتاب دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آئی ہے دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا فرض کرو ایک آدمی جنوبی ہے تو اب وہ جنبی جب تک غسل نہیں کرے گا وہ اس قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر ہاتھ لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ جی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ہاتھ نہ لگائے خالی جگہ پر ہاتھ لگائے فرمایا نہیں فکار نے لکھا جی کاغذ کی جو جلد اوپر چڑھی اس پر ہاتھ لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی نہیں جی خالی کاغذ جس کو ساتھ جوڑ دیا گیا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا اس کو بھی نہیں وجہ پوچھی کہ وجہ کیا اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے کہا اگرچہ یہ بے قیمت گتہ ہے لیکن کیونکہ اس کو قرآن مجید کے ساتھ نتھی کر دیا گیا پکا جوڑ دیا گیا یہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا اس کی شان بڑھ گئی جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو جن بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس طرح اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوچنے کی بات ہے گتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ گتے کی شان بڑھا دیتے ہیں اے مومن اگر ترآن کے ساتھ جڑے گا اللہ تیری شان کو کیوں نہیں بڑھائیں گے ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھا کریں دن رات صبح شام قرآن مجید پڑھنے میں ہمیں لطف آنے لگ جائے مزہ آنے لگ جائے سیدہ فاطمہ تو زار را کے بارے میں آتا ہے سردیوں کی لمبی رات دو رقط کی نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا ایسی طبیعت مچلی ایسا مزہ آیا قرآن پڑھتی رہی پڑھتی رہی حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ شہری کا وقت بالکل ہی قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا اللہ اکبر کا دیا کتنا لطف آتا ہوگا مزہ آتا ہوگا ان کو قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ مزہ آ سکتا ہے لیکن اس مزہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اچھا دیکھیں اگر پتھر پہ پانی ڈالیں شربت ڈالیں تو پتھر کو شربت کے ذائقے کا مزہ آتا ہے نہیں نہ آتا کیوں بے جان تھا اور اگر زبان پہ ڈالیں تو شربت کا مزہ آئے گا کیوں زندہ تھی معلوم ہوا بے جان چیز لذت سے واقف نہیں ہو سکتی ہمیشہ جاندار چیز ہوتی ہے تو جن لوگوں کے دل روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں دلوں پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے ذائقے کو جانتے ہیں لذت کو جانتے ہیں ایک ایک آیت ان کے کان میں جب پڑھتی ہے تو بس ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اب سوچیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایزاتلیت علم آیات ہوں ایمانا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے علمی نکتا طلبا کے لیے کہ جب سننے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو پھر پڑھنے والے کا ایمان کتنا بڑھتا ہوگا جس کے سننے پر تولیت علیہ ہی مایات ایمانا وہ سننے پر ایمان بڑھنے کی گواہی اللہ دے رہے ہیں تو پڑھنے والے کا ایمان کتنا بڑھتا ہوگا اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ دوستی کر لیجئے محبت بڑھا لیجئے آج تو بچوں کے لیے سکرین کے اوپر بیٹھ کے تماشے دیکھنا اتنا آسان کہ ان کو دو چار گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا جی کیا کر رہے ہیں جی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا مزہ کیوں نہیں آتا دل صاف نہیں کیا ہوتا اس پر محنت نہیں کی ہوتی اگر ہم اپنے دلوں پر محنت کر لیں اور اللہ کے ذکر سے اللہ والوں کی صحبت سے اس دل کو ہم صاف کر لیں پھر قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا جیسے ہمارے اکابر کو مزہ آیا کرتا تھا کتنا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی ایک عورت تھی کہ جو اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ ہی سے گفتگو کرتی تھی کوئی اور لفظ اپنی زبان سے نکالتی نہیں تھی المر ات متکلی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے عورت کو دیکھا اونٹ میں سوار آ رہی ہے پردے میں جب قریب آئی میں نے پوچھا کہ آپ اس ویرانے میں کہا نہیں پہلے قریب آئی تو میں نے کہا السلام علیکم اس نے کہا سلام انقلم ربر رحیم قرآن کی آیت پڑی میں نے پوچھا کہ اس ویرانے میں کہا کہن لگی میل فلاحی اللہ میں سمجھ گیا راستہ بھول گئی پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں کہن لگی وہ اتیم الحجب المرتا لللہ میں سمجھ گیا حج عمرہ کر کے آ رہی ہے پوچھا کہاں جانا ہے بیبی کہن لگی ادخل المسرا انشا اللہ عمنی شہر میں جانا ہے پھر میں نے پوچھا کہ اچھا میں آپ کو شہر تک پہنچا دیتا ہوں میں نے بھی وہیں جانا ہے کہنے لگی انسن تم احسن تم لے انفتو نیکی کرو گے تو اپنے لیے اللہ تمہیں اس کا اجر بھی دیں گے کہنے لگے میں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا اب جب آگے بڑھے تو میرا خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اس کے خاندان کے بارے میں تو کچھ پوچھوں تو میں نے پوچھا کہ کس خاندان سے ہو تمہارے خامند کا کیا نام اس نے مناسب نہ سمجھا کہن لگی لاتس الو انشیا ان, ان تبدل تس کہ جن باتوں کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تم ان باتوں کو پوچھتے کس لیے ہو کہنے لگے میں چپ ہو گیا ذرا آگے بڑھا تو میں نے کہا کہ چلو بھائی کوئی اشعار پڑھتا ہوں تو میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہنے لگے جب میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فکر او مات یسرمن القرآن بھائی اگر پڑھنا ہی ہے تو اللہ نے جو تمہارے لیے آسان کیا قرآن پڑھو کہنے لگے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا شہر کے قریب پہنچے تو میں نے پوچھا جی شہر میں تمہارا کون ہے کہن لگی المال ول زینت الحیات دنیا مجھے پتہ چل گیا اس کے بیٹے ہیں میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کا نام کیا کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اساخ میں نے کہا واہ اس کے یہ بیٹے ہیں جن کے تین نام ہیں میں وہاں گیا اور کافلے کے لوگ موجود تھے اور میں نے آواز لگائی کہ ابراہیم اسماعیل اساق کہاں ہیں تو تین بڑے نوجوان خوبصورت بچے جن کے چہرے پہ تکوا کا نور تھا سلحہ کا نور تھا جن کے چہرے پر وہ آئے اور اپنی والدہ سے ملے تو ان کی والدہ نے ان کو کہا و اے مون تام کہ اس مہمان کو تم کھانا کھلاؤ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں بس چلتا ہوں تو اس نے آگے سے آیت پڑی انت امکم لے اللہ۔ ہم سے اللہ کی رضا کے لیے کھلانا چاہتے ہیں کہنے لگے میں خیر کھانا کھانے بیٹھ گیا جب فارغ ہوا تو مجھے سمجھ نہ آئے میرے ہر لفظ کے جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظی زبان سے نہیں نکالا تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا بھائی معاملہ کیا وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن مجید کی حافظہ حدیث پاک کی عالمہ ہے اور اس کے دل میں اتنی خشیت الہی ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو میرے مالک کو ناپسند آ جائے لہذا پچھلے بیس سال سے قرآن مجید کے سوا اس کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں نکلا جن کو قرآن مجید سے مزہ آتا تھا سخان اللہ ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سارا دن مختلف اوقات میں قرآن مجید کی آیات پڑھا کرتے تھے ان کے بڑے صاحبزادے جانشین حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ابا جی پورے دن میں قرآن کی اتنی آیتیں گفتگو کے دوران پڑھتے ہیں کہ سب کو یکجا کریں تو دو سے تین پارے کی تلاوت بن جاتی ہے جن کو مزہ آتے ہیں ان کو اس کے سوا بات کرنے کا جی نہیں چاہتا تو کاش ہمارے دل صاف ہو جائیں زندہ ہو جائیں پھر ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ آئے گا پھر ہمیں کھانا یاد نہیں رہے گا بلکہ ففاد کی ایک کتاب میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے مزہ تھا ان کو قرآن مجید کے ساتھ آتا ان کی شادی ہو گئی اب جب پہلی رات وہ اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے سلام دعا کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دو رکت نفل پڑھتے ہیں تاکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی تو بیوی نے تو دو رکتیں جلدی پڑھ لی اور یہ جو دو رکت پڑھنے شروع کیا تو یہ قرآن کی تلاوتی کرتے رہے کرتے رہے اللہ کی شان کہ جب ازان کے قریب وقت ہوا تو سلام پھیرا ادھر سے ادان کہنے لگے اچھا اب تو وقت ہو گیا ادان کا تو میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں پھر ملیں گے تو یہ فجر میں چلے گئے فجر میں دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھ لیا بھائی مہمان کو کیسے پایا اب انہوں نے مہمان سے گفتگو کی ہوتی تو پتا ہوتا سچے بندے تھے کچھ چھوٹی موٹی بات کہی وہ بھی بڑے تھے. یعنی نظر رکھنے والے ہوتے ہیں تاڑ گئے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں انہوں نے کہا تو کیسا نوجوان ہے کہ تیری آج شادی کی پہلی رات اب تجھے بیوی کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں تو نوجوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں دو رکت کی نیت سے مسلح پہ کھڑا ہوا تھا قرآن کی لذت نے میرے ذہن سے ہی نکال دیا کہ میری بیوی میرے انتظار میں ہے قرآن کی لذت ایسی ہوتی ہے ہمیں اگر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اس کی لذت ہے ہی نہیں ان سے پوچھو نا کہ جن کی زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتی ہے ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا کیا مزہ آتا ہے دن رات پڑھتے ہیں ورژنا تلاوت ہو آنا اللہ آنا انحا ماشاء اللہ ایسا لطف اور مزہ آئے قرآن مجید کے پڑھنے میں تو اس قرآن مجید کو پڑھیے اور اس سے اپنے دل کے نور کو بڑھائیے اپنے ایمان میں اضافہ کر لیجیے تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ مقدس کتاب ہے منزل من اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اس کا دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا ماشاء اللہ اس مسجد میں اللہ تعالی مسجد کمیٹی کے لوگوں کو بھی جزائے خیر دے مولانا کو کاری صاحب کو سب ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہاں قرآن مجید کی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کر دیا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیارے پیارے بچے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سعادت ہے ان بچوں کی اور سعادت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو حافظ بنانے کے لیے مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے اس بات کا اس چیز کا تعاون کیا یہ سب لوگ اجر کے حقدار بن جائیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں یہ کوشش کریں اور یہ بچے بھی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہی نہیں کہ ہم نے قرآن مجید یاد کر لیا ہے بلکہ اب ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کے نور اور فیض کو آگے بڑھانے کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو تعلیم قرآن یہ بھی قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس لیے ادیس پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ اسلام کو تخلیق کیا تو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی یعنی ان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا کچھ نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے اور خوش نصیب ہیں وہ کان جو اس کلام الہی کو سنیں گے یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے ہم قرآن مجید جو ہے وہ آج پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے تیسرا حق قرآن مجید کا ہے فہم قرآن قرآن مجید کو سیکھ سمجھنا اب قرآن مجید کو فقط عربی کے زور پہ نہیں سمجھ سکتے آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہوا ہے کچھ لوگوں کو فہم قرآن کا اتنا شوق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس قرآن لو اور اس کا ترجمہ پڑھو اور سمجھتے چلے جاؤ اب بتاؤ بھائی کوئی آدمی اگر انگریزی میں ایم اے کر چکا ہو اور وہ کہے کہ جی میڈیکل کا نالج چونکہ انگریزی میں ہے میں کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا تو کوئی اسے ڈاکٹر مانے گا کوئی جی انجینئرنگ انگریزی زبان میں اس کی کتابیں اور میں ایم اے ای انگلش ہوں میں انجینئرنگ کا علم خود پڑھ لوں گا تو کوئی اسے انجینئر مانے گا جس طرح فقط زبان دانی کی وجہ سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح فقط عربی زبان اردو زبان پڑھ لینے سے قرآن مجید کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بتائے کہ قرآن مجید کے صحیح معنی کیا ہے اچھا بھائی دیکھو بات تو ہمیری میری اور اس کے معنی مفہوم آپ نکالیں تو آپ کو کہاں اس کا اختیار حق تو یہی بنتے ہیں نا کہ اگر بات میری ہے تو جو مانی میں چاہتا ہوں وہی لیے جائیں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کہ باتیں ان کی مفہوم ہمارے تو کیا تماشے لوگ لگاتے ہیں کہ بات کا کیا ٹیڑا میڑھا جواب ہوتا ہے بھائی جس کا کلام اسی کا حق ہے کہ مانی جو وہ چاہتا ہے وہی سمجھے جائیں اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس کے جیسے الفاظ اترے اس کے معانی بھی اللہ نے اتارے ہیں اور اپنے محبوب کو وہ معنی عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام نے وہ معنی صحابہ کو سکھائے صحابہ نے امت کو سکھائے اور یہ معنی اوپر سے چلے آ رہے ہیں تو اللہ کے اسی مفہوم کو اور معانی کو ہمیں سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اچھا دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید کی ایک آیت ہے ذرا توجہ فرمائیے گا ون نجم و شجر اب یہ تین لفظ ہیں عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نجم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے شجر کا لفظ بھی اور سجدے کا لفظ بھی تو اگر کسی عام بندے سے پوچھا جائے جی ترجمہ کیا ہم نے ایک مرتبہ کہ کالج کے ایم اے کے لیول کے لوگ تھے ان سے پوچھا وہی ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ کیا کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ غلط ترجمہ تھا ٹھیک نہیں تھا اپنے اعتبار سے انہوں نے ٹھیک ترجمہ کیا مگر ٹھیک نہیں تھا مفسرین نے ترجمہ کیا لکھا وہ فرماتے ہیں کہ درخت ہوتے ہیں دو طرح کے ایک درخت ہوتے ہیں جن کا تنہ نہیں ہوتا وہ زمین پہ ہی پھیل جاتے ہیں ان کو بھی عربی زبان میں نجم کہتے ہیں اور ایک تنے والے درخت ہوتے ہیں ان کو شجر کہتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں و نجم و شجر بے تنے کے درخت اور تنے والے درخت سب دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور سمجھنے والے نے اس ستارے کا ترجمہ کر ڈالا اسی طرح غلطیاں لگتی ہیں چناب یہ ایک زبان میں لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے دوسری زبان میں لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تو وہاں سعودی عرب کے ایک سفیر ہیں ان کا نام ہے بندر بن سلطان جب ہم نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا تو بڑا پریشان ہوئے ہم نے کہا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ باپ کو خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں ایک ایسا باپ تھا جس نے بیٹے کا نام بندر رکھ دیا واقعی کئی دن پریشان رہے لیکن پھر خیال آیا بھئی اس کا ترجمہ تو دیکھو تو ہم نے عربی کی ایک قاموس منگائی ڈکشنری منگائی اور اس میں جب دیکھا تو بندر کا مطلب کھلا ہوا پھول تھا تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے اردو کا بندر نام نہیں رکھا عربی کا بندر نام رکھا تھا ہم اگر قرآن مجید کو فقط اردو کے زبان یعنی زور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً گمرائی ہوگی اس کا ایک ہی طریقہ ہے علماء کے پاس بیٹھیے اور ان سے قرآن مجید کو سیکھیے وہ بتائیں گے کس لفظ کا وہاں پر کیا ترجمہ ہے اور کیا ہے تو آج اس قسم کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں نا کہ جی کی کیا ضرورت ہے ترجمہ پڑھو قرآن سمجھو تو یہ لوگ حقیقت میں سادہ آدمیوں کو گمراہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو فہم قرآن کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں علماء سے تعلق جوڑنا چاہیے اور ان سے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہیے سیکھیں گے تو ترجمہ بہت آسان, آسانی سے سیکھ جائیں گے چوتھا حق ہے عمل بال کہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں یہ نہیں کہ فقط اس کی تلاوت کر کے خوش ہو جائیں بلکہ اس کو اللہ تعالی نے عمل کے لیے بھیجا عمل کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا صحافت لانم کا عمل بالقرآن کتنا تھا انسان حیران ہوتا ہے ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا سئینا حسین لانو کا واقعہ ان کے گھر مہمان آئے انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ ان کے لیے کچھ لاؤ پینے کے لیے تو گھر میں شوربہ تھا اس نے شوربے کو گرم کیا اور لے کے کمرے میں آئی جب داخل ہونے لگی تو وہ بیچاری دیکھ کہیں اور رہی تھی قدم کہیں اور رکھ رہی تھی تو پاؤں جو اٹکا تو وہ گرم گرم شوربہ سیدنا حسین لانوں کے اوپر آ گرا اب آپ سوچیں کہ جب ابلتا ہوا شوربہ جسم پہ گرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا غصہ آتا ہے تو سیدنا حسین لانو نے باندی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ذرا غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا وہ باندی بھی اس گھر کی خادمہ تھی وہ ان کے مزاج کو ان کی سیرت کو ان کے عمل کو سمجھتی تھی جب انہوں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن مجید کی آیت پڑھی والقادمین کا کے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں تو سینا حسین سنتے ہی فوراً اپنے موڈ کو ٹھیک کر کے فرمایا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر اس نے آگے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے ولا عن الناس اور انسانوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں آپ نے فوراً مسکرا کے کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا اس نے پڑھا واللہ جو ہبل محسنین اللہ محسنین نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں فرمایا اچھا تجھے میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا یہ عمل بال ہوتا تھا ان کا ادھر سنتے جاتے تھے ادھر قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے تھے تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کے ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں وہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور پانچواں حق ہے قرآن مجید کا اشاعت قرآن قرآن مجید کی اشاعت کرنا اس کو پرنٹ بھی کروانا لکھوانا دوسری جگہوں تک پہنچانا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری کوشش کرنا یہ تمام حقوق قرآن مجید کے ہمارے اوپر ہیں الحمدللہ کہ امت نے قرآن مجید کی حفاظت کے اس منصب کو خوب پورا کیا اللہ جدائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو متقدمین کو اور اللہ تعالی جدائے خیر فرمائے اس وقت کے علماء حفاظ اور قرا کو کہ جو قرآن مجید کی حفاظت کا آج سبب بنے ہوئے ہیں مسلمان ملکوں میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کو قرآن مجید مل جائے گا قرآن مجید کے حافظ مل جائیں گے کاری مل جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا اب اس پہ ایک دو باتیں ذرا سن لیجیے ایک آدمی تھا وہ بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ بھائی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا یہودی کہتے ہیں ہمارا دین سچا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سچے تو پتہ نہیں کون سچے ہیں وہ کنفیوز ہوتا تھا ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا نہ باقاعدہ تجربہ کرتا ہوں ٹیسٹ لیتا ہوں چنانچہ اس نے ایک عجیب کام کیا کہ تورات لی اور ایک کاتب کے پاس لے کر گیا چونکہ اس زمانے میں کاتب لوگ لکھا کرتے تھے اور اس کو کہا کہ بھئی یہ تورات رات نقل کر دو بڑی خوبصورت طریقے سے میں تمہیں پیسے دوں گا مگر چند جگہوں پر الفاظ کو ملتے جلتے الفاظ سے بدل دینا مفہوم وہی رہے الفاظ بدل جائیں کاتب نے کا بہت اچھا چنانچہ اس نے ایسی تو رات لکھ دی یہ ایک یہودی عالم کے پاس لے کر گیا اور اس کو کہا جی میرے پاس یہ نسخہ تھا میں نے بڑی قیمت دے کر لکھوایا آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں اس نے اس کو وہ کتاب دی اور اس کے پاس ایک سال تک وہ کتاب رہی اور اس یہودی کو پتا نہ چلا کہ اس کے اندر الفاظ میں تبدیلی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی تو اس نے اپنے دل میں نتیجہ نکالا کہ ان کو جب اتنا ہی پتا نہیں چلا کہ الفاظ ہی بدلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جو چاہے لکھ دے ان کو کیا پتا یہ محفوظ نہیں ہے لہذا یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں اب اس نے بائبل لی اور بائبل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اور ایک عیسائی کے پاس لے کر گیا پادری کے پاس اور اس کو ہدیہ دیا ایک سال انتظار کیا وہ پادری صاحب کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھائی اس میں کہیں اونچ نیچ ہے یا نہیں اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ بھی محفوظ کتاب نہیں ہے لہذا یہ اس وقت صحیح دین نہیں ہے پھر اس نے قرآن مجید لیا اور کاتب کو کہا کہ ملتے جلتے لفظ چند جگہوں پہ بدل دینا اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا پھر ایک عالم تھے حافظ قرآن تھے ان کو جا کے اس نے وہ قرآن مجید کا نسخہ توفہ کے طور پہ پیش کیا ابھی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں آیا تھا کہ وہ عالم ایک دفعہ اس کو ملنے کے لیے آئے اور بڑے سیریس تھے اس نے کہا خیر تو ہے آپ بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں انہوں کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید لکھا کس نے اس نے کہا فلاں کاتب نے لکھا اچھا اس نے سوتے ہوئے لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے کہنے لگا جی کیا مطلب کہنے لگا اس میں کتنے الفاظ ہیں جو اس نے بدلے ہوئے اس نے کہا مجھے دکھائیں چنانچہ اس مسلمان حافظ نے ایک ایک لفظ کے گرد دائرہ لگایا ہوا تھا تمام الفاظ کی اس نے نشاندہی کر دی کہ ہمارے قرآن کے الفاظ نہیں یہ بدل کے لکھے گئے ہیں بچے نے کہا کہ میں واقعی مان گیا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں یہ ایسی محفوظ کتاب ہے ایک مرتبہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے میوخ یونیورسٹی اس کا ہے ایک ڈپارٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ نے ایک پروجیکٹ کیا پروجیکٹ کیا تھا عجیب مزے کی بات ہے پروجیکٹ یہ تھا کہ جی مسلمان ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ہم ذرا اس کا جائزہ تو لیں کہ یہ محفوظ بھی ہے یا نہیں چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بڑا فنڈ مخصوص کیا لاکھوں ڈالر اور لوگوں کے ذمہ لگایا کہ مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں جاؤ اور وہاں کے پرنٹر سے چھاپے خانے سے یہ قرآن مجید لے کے ہمیں بھیجو اس طرح سے انہوں نے چالیس ہزار قرآن مجید اکٹھے کر لیے اب انہوں نے بندے رکھے اور ایک ایک صفحہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کیا حروف کا کمپیریزن نکتے ہر چیز کا حتیہ کہ چالیس ہزار قرآن مجید کے نسخوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے دیکھا ان کو کہیں ایک نقطے کا فرق بھی نظر نہ آیا انہن ذکر اور ان لہو لحاف ہم نے اس نصیحت نامے کو نادل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ذمہ دار ایک مرتبہ انیس کی بات ہے یہ آج واشنگٹن میں تھا امریکہ میں تو ایک عالم آئے کہنے جائے یہاں پر جی ایک کاؤنسل بنی ہے اس کو کہتے ہیں انٹر فیت کاؤنسل اس میں ہر دین کے نمائندے موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے دین کے بارے میں وہاں پر بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر مسلمانوں میں سے کوئی بھی نمائندگی کرنے والا نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر تو اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں لہذا کسی بندے کو وہاں جانا چاہیے چنانچہ علماء نے وہاں مشورہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان کے انہوں نے اس عاجد کے سر پہ بوجھ رکھ دیا کہ جی وہاں ایسے بندے کی ضرورت ہے جو دین کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہو اور انگریزی بھی اچھی بول لیتا ہو اور سائنس کو بھی سمجھتا ہو کچھ روحانیت کو بھی سمجھتا ہو تاکہ وہ مختلف طریقوں سے اگر سوال کریں تو وہ بندہ ان کا کچھ جواب دے سکے اگر نہ دے سکے گا تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے سواب دے سکے گا ہم نے کہا چلو جی بہت اچھا چنانچہ ان کے کہنے پر ہم نے وہاں جانا شروع کیا ان کو بتایا کہ جی اسلام کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھنا ہوگا نا تو آپ ہمیں بتائیں ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوگا تو بتا دیں گے نہیں سیکھا ہوگا تو پوچھ کے بتا دیں گے اس میں کیا بات ہے خیر انہوں نے اس کو قبول کر لیا اب جانا شروع ہو گئے ایک سال تقریبا وہاں جاتے رہے تو ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ ایک ٹاپک متعین کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے اپنے اپنے دین کے نقطۂ نظر کے حساب سے جب ان کے ساتھ تعارف ہو گیا تو وہاں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے ہندو بھی تھے مختلف ادیان کے لوگ تھے بلکہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو یہودیوں کا ربائی تھا نا جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو یہی اماما اور جبہ۔ اور ہاتھ میں ایسا بھی ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مجھے دیکھتا رہ جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ اتنا غور سے کیوں دیکھتا ہے ایک دن جب میں گیا نا تو اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تو مجھے کہتا ہے یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹو لک اس دن مجھے محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلاطلا اسلام کی سنت میں اتنی مکنا سیت ہے کہ یہ یہودی بھی جب دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ سنت کا اثر ہوتا ہے اللہ اکبر اچھا ایک دن ہم وہاں محفل ختم کرنے لگے تو جو وہاں کا سیکرٹری تھا اس نے کہا جی کہ آئندہ محفل میں کیا ایجنڈا ہوگا تو میرے دل میں ایک بات آئی میں نے ان کو کہا جی کہ آئندہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہر دین والا اپنی اپنی جو آسمانی کتاب ہے نا اس کو پڑھ کے سنائے تاکہ ہم بھی اللہ کے کلام کو سنیں تو انگریزی میں اس کو کہا ورڈ آف گاڈ اللہ کا کلام اپنے اپنے ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کے سنائیں چنانچہ اس نے اس کو اپروو کر دیا اور بات طے ہو گئی جب اولی میٹنگ کے لیے گئے تو سیکٹری صاحب نے سب سے پہلے میرا ہی نام لیا جو بولے وہی کنڈی کھولے کہ جی آپ ہی نے یہ جو ہے نا سجیشن دی تھی لہذا آپ ہی پڑھ کے سنائیں ہم نے جی ان کے سامنے سورہ فات کو پڑھا کیوں سور فاتحہ کو پڑھا حدیث پاک میں آتے جو کچھ تمام پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا اور جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا اس لیے سورہ فاتحہ کو فات کتاب یہ فور ورڈ ہے پورے قرآن مجید کا یہ اوپننگ چیپٹر ہے سمری ہے پورے قرآن مجید کی ہم نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو گویا پورے قرآن کا پیغام ان کو سنا دیں گے ہم خیر قرآن یہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ ان کو بتایا خیر انہوں نے سنا اس کے بعد عیسائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پادری نے اپنی بائبل کھولی اور ان کے بائبل میں ایک ہے پہاڑی کا واض کہتی ہیں اس کو وہ بڑی لے سے بڑے شوق سے جم جم کے وہ پڑھتے ہیں مخہوم اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی عیسی علیہ اسلام نے تعلیم دی تھی کہ کوئی تمہارے ایک رخسار کے اوپر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا رخسار بھی پیش کر دو تعلیم یہ اور عمل دیکھو کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی وہی پہاڑی کا واز پڑھنے لگا اب مجھے اس کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ پڑھ رہا ہے جب وہ پڑھنے لگا تو میں نے سیکھی سے کہا کہ جی میرا اس میں ایک نقطہ ہے اس نے کہا کیا میں نے کہا میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ان کا جی بتائے میں نے کہا پوائنٹ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ سجیشن دی تھی کہ ہر ہر دین والا اپنے دین میں جو ورڈ آف گاڈ ہے اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے گا تو کیا یہ بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی یہ تو انگریزی پڑھ رہا ہے کہنے لگا نہیں یہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی میں نے کہا پھر یہ تو ترجمہ ہوا ورڈ آف گاڈ تو نہ ہوا نا اب جب انہوں نے پوائنٹ سنا تو وہ پھنس گئے کہ بات تو ٹھیک ہے لکھا تھا ورڈ آف گاڈ سنائے گا ورڈ آف گاڈ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو ترجمے ہیں انگریزی کا <coughs> اب وہ درخت چپو گے اس کے آگے ایک ربائی بیٹھا ہوا تھا یہودی اور وہ بڑا بہت ہی تیز بندہ تھا بہت کک آدمی تھا وہ بھی سمجھ گیا پوائنٹ کو اور وہ بھی انگریزی ترجمہ ہی لے کے بیٹھا ہوا تھا تورات کا تو جب اس نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا میں اس وقت ممب رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ یوں کر کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا مجھے مستر احمد مجھے احمد کے نام سے پکارتے تھے اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے آقا کا نام ان کی دکانوں سے چلو نکلتا تو ہے تو وہ کہنے لگا مستر احمد میں یہ بات پورے فورم کے سامنے لاؤڈ اینڈ کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ پورے دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں موجود ہے ہمارے پاس فقط اس کا ترجمہ ہے ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے اتنی دل کو خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ الحمد للہ آپ یہ مختلف ادیان کے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس محفوظ کتاب ہے اور کہیں نہیں میں نے اپنے دل میں کہا انح نزل ن ذکر و انا لہو بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں اللہ اکبر کر اب میرے محترم جماعت یہ قرآن مجید محفوظ کلام ہمارے پاس موجود ہے اس کی برکتیں وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے دوانے میں تھیں دورے صحابہ میں تھیں اس کی برکتوں میں فرق نہیں ہے تاثیر میں فرق نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں عمل کریں اور اس کے عملی زندگی گزارنے والے بن جائیں جب عملی زندگی گزاریں گے تو پھر قرآن مجید کی برکتیں بھی نازل ہونی شروع ہو جائیں گی اس کی برکتیں نازل کیوں نہیں ہوتی اس پر ایک واقعہ سن لیجئے اور بات مکمل ہو جائے گی واقعہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی کہیں جا رہا تھا اس نے ایک بلٹ ایک گولی پڑی ہوئی دیکھی جو بندوق کی گولی ہوتی ہے اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے اس نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی اب اپنے کسی دوست کے پاس گیا کہنے لگا یار یہ کیا چیز ہے مجھے ملی اس نے دیکھ کے کہو یہ تو بندوق کی گولی ہے یہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے بڑی پاورفل چیز ہے یہ تو انسان کو بھی مار دیتی ہے ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے شیر کو بھی مار سکتی ہے اس نے کہا اچھا اگر اتنی طاقت والی چیز ہے اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے تو دیہاتی نے اس کو جیب میں رکھ لیا اب ایک دن بیچارہ گھر آ رہا تھا در شام ہو گئی تھی تو ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے لگ گیا اب پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کتا زیادہ تیز نکلا وہ قریب آ رہا تھا تو اس غصے میں اس نے وہ جو گولی نکالی اور کتے کو زور سے دے ماری کہ اس کو تو میں جان سے ہی مار دوں مگر کتے نے تو کیا مرنا تھا وہ الٹا اس پر اور چڑھنے لگ گیا یہ بیچارے نے بڑی مشکل سے جان بچائی اپنے گھر پہنچا دوست سے ملاقات ہوئی کہنے لگے یار اللہ کے بندے تو نے مجھے مس گائڈ کیا تو اس نے کہا وہ کیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ہاتھی مار دے شیر مار دے اور اس نے تو اتنے سے کتے کو نہ مارا کے بندے اس کے اندر طاقت تو اتنی ہے مگر طاقت کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ ہے اس نے کا طریقہ کیا اس نے کا ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام بندوق ہے اس بندوق کے اندر گولی کو فٹ کرو اور پھر اس بندوق کے ذریعے سے گولی چلاؤ تو یہ سامنے اگر شیر شیر بھی ہوگا تو یہ گولی شیر کو بھی پھڑکا کے رکھ دے گی اور ہاتھی کو بھی گرا دے گی اور جان سے مار دے گی تب اس کی طاقت ظاہر ہوگی بالکل یہی مثال ہماری ہے قرآن مجید کی مثال طاقت کی ایک گولی کی ماند ہے اگر اس کو یہ جسم کی چھ فٹ بندوق کے اندر بھریں اس کا عمل اس کے مطابق بنائیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں تو پھر اس بندوق کی گولی کی طاقت آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر اداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے سات ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے سات ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ امبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل امبر او لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے سات ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ! گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان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 روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر